سنت فطرت اور کرشمہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کا علاج بھی ضرور اتارا ہے الحجامہ سب سے بہترین مؤثر اور مفید علاج ہے یہ سنت ہے فطرت ہے اور کھلی آنکھوں سے نظر آنے والا کرشمہ ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ مہنگے علاج چھوڑیں روز روز کی دوائیاں چھوڑیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سرشار ہوں بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے بس دنیا و آخرت میں جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے آپ کا نام بھی رحمت کام بھی رحمت کلام بھی رحمت اور آپ کی ہر سنت رحمت ہر ادا رحمت حجامہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ علاج بڑی رحمت ہے اے اہل ایمان اس رحمت سے خوب فائدہ اٹھا لیں